حجامہ لگوا لو عبد الرحمن بن ابی انعام فرماتے ہیں میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس آیا تو وہ حجامہ لگوا رہے تھے مجھے دیکھ کر فرمانے لگے اے ابو حکم یہ ان کی کنیت ہے تم بھی حجامہ لگوا لو میں نے کہا میں نے تو کبھی حجامہ نہیں لگوایا اس پر انہوں نے فرمایا مجھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بردایا ہے کہ لوگوں کے ترق علاج میں سے حجامہ لگوانا سب سے بہتر ہے